مدنی چند کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں ہم حاضر ہیں نگران شورا موجود ہیں اور انشاءاللہ زوجل اللہ آپ سے آپ کے سوالات بھی ہم نے شامل کرنے ہیں لہذا آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں اپنے تاثرات ہوں تو ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیے ان اللہ کچھ وقت کے لیے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور آج تو شروع سے ہی کچھ ایسی مطلب یہ کشش رہی مدرس مذاکرے میں کہ امیر علیہ سنت سے ایک سوال ہوا کہ بارہویں والے دن آپ کیا اسپیشل کرتے ہیں اب ذرا نگران شورا سے بھی سنتے کیوں کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں نے صرف ایک بارہویں جو ہے وہ بیرون ملک منائی ہے باقی عموماً امیر علیہ سنت کے ساتھ ہی بارہویں منائی ہے امیر علیہسنت نے بھی کچھ فرمایا کچھ آپ بھی بتائیں کہ بارہویں والے دن امیر علیہ سنت کیا اسپیشل کرتے ہیں آپ نے روزے کی ترغیب دلائی تھی اس سوال کے جواب میں اور ایک خاص خصوصیت امیر سنت کی میں نے بارہویں کو دیکھی ہے اس کا اظہار امیر سنت نے بھی فرمایا ہے اور میں مثال دیتا ہوں جیسے گیارہ ربی الاول ختم ہوئی بارہویں شروع ہوئی آپ نے بارہویں کے لیے نئے کپڑے زیب تن فرمائی پہن لیے اب نئی گھڑی پہنی نئی مسواک لی اور یہ ساری مطلب جو بھی قلم نہیں لی مگر یہ جتنوں کو آپ نے ابھی پرانی چیزیں جو آپ نے رکھی نا یہ رکھی ہیں اچھا معمول یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے رکھی ہیں یہ تھیلی میں رکھتے ہیں امام شریف تھیلی میں جو اتارا تھا ٹوپی تھیلی میں جو آپ نے اتارا ہو سکتا ہے کہ شاید چشمے کی نئی فریم بھی آ جائے یا آتی ہو وہ اسی طرح کاؤنٹر تسبیح جو جو چیز آپ لے لیں گے جن کو املیسن نے ریپلیس کیا نئی چیز لی ہے بنیا نے یہ سب ہاں یہ سب آپ ایک تھیلی میں رکھیں گے چادر سفید چادر براؤن چادر اپنی جو بھی ہے سب تک تھیلی میں ڈالیں گے جبکہ تھری میں ڈالیں گے نا اب وقت آیا ہے صبح صادق کا یعنی اوپر ہم رات بھر اس میں کا سلسلہ رہا پھر نیچے اترے اور شہری کے لیے آئے نیچے شہری وغیرہ کر کے اب وہ تیاری ہے صبح شادی کی وہ تازہ وزو وغیرہ کر کے جو مل سمت تشریف لاتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے مدنی چینل والے آشک سو نے بھی منظر دیکھا ہوگا پھر وہ گھری ہوتی ہے اس وقت آپ کے ساتھ یہ تھیلی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصور ہے نا ایک عشق کا تصور ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ اتنی عظیم گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے آپ یہ کرتے یہ کہ یہ خصوصیت ہے ان کے ساتھ کیا بات خصوصیت یعنی یہ نہ تصور ہوتے ہیں کیا بات یہ تصورات ہوتے ہیں عشق رہنمائی کرتا ہے جذبہ رہنمائی کرتا ہے تو یہ تصورات ہوتے ہیں یہ عشق ہوتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ بھی ساتھ ہو یہ بھی ساتھ ہو یہ بھی ساتھ ہو وہ جھنڈے جو ہوتے ہیں جو اب اس گھری کے لئے نئے جھنڈے ہوتے ہیں تو وہ جو جھنڈے ہوتے ہیں نا وہ بھی ساتھ چلنے چاہیے یعنی کوئی چیز رہ نہ جائے کہ, کہ وہ ان کو یہ حسرت نہ ہو نشیا کو کہ اتنی عظیم گھڑی میں ہم رہے گا ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ یہ ناشکا نے رسول ماشا. کے ساتھ یعنی یہ جو امیل سنت کی امین یہ جو مینٹیلیٹی ہے نا یعنی شہری سے کنکر لے ہو کوئی ذرا لیا ہے پتھر لیا ہے یہ لیا ہے تو آپ یار یہ یعنی میں نہیں تمنا کرتا کہ میں مدینے سے جدا ہوں تو ان کو مدینے سے جدا کیوں کرتے ہو کیا بات؟ تو اچھا پھر مدینہ شریف کے جو کپڑے ہیں وہ مدینہ شریف ہی میں رکھ دیں گے واپس نہیں لائیں گے مدینہ شریف کی چیز یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ مدینے کی اس کو فضائیں لگی ہیں ہوائیں لگی ہیں اب میں یہاں کی ہواں یہاں کی فضاؤں میں اس کو کیسے استعمال کروں تو یہ ایک عشق کی بات ہے محبت کی بات ہے اور حقیقت تو میں کروں کہ یہ امیل سنت کی ایک طرح سے انفرادیت ہے انڈیویجلٹی ہے امیل سنت کی اور یہ مطلب کوالٹی ہے کہ یہ آپ کے اندر میں نے اب تک تو خاص آپ ہی کے اندر یہ چیزیں دیکھی اور ایک کا دفعہ نہیں دیکھی یہ با کثرت مطلب سمجھے کہ یہ شروع سے آپ کا یہ عادت مبارک اور استقامت کے ساتھ جاری ہے پھر جب جیسے یہ رات ہو گئی اور دن بھی گزر گیا تو جب ہم گھر آتے تھے نا اب تو خیر فیضان مدینہ میں رہتے ہیں کیونکہ پھر مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے رات کو پھر ماشاءاللہ اللہ اطراف کے کئی جلو سے میلاد ہیں جن کا اختتام اور فیضان مدینہ ہوتا ہے تبرکات اور پورا دن تبرکات کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے بارہ ربی الاول کو فیضان مدینہ میں اور یوم مدنی چینل کے بارہ راست سلسلے بھی چل رہے ہوتے ہیں تبرکات کی زیارت براہ راست دکھائی جاتی ہے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقہ رسول ایک تعداد جو روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے الحمدللہ افطار کا بھی اہتمام ہوتا ہے لنگر میلات کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور پھر مغرب کی نماز اور مغرب کی نماز اور نوافل وغیرہ کے بعد مختص اور سنو تو بھرا بیان بھی ہوتا ہے خاص کر اس موقع کی مناسبت سے پھر عاشقہ رسول کھانا بھی کھاتے ہیں اور عشاء اور عشاء کی جماعت کے بعد نماز کے بعد پھر ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ یہ اتوار تیرہویں مدنی مذاکرہ تیرویں شب کو بھی رہتا ہے ایک تعداد آشی کا نسول کی شرکت کرتی ہے الحمدللہ تو اب تو چونکہ ہم یوں گھر اس دن نہیں جاتے لیکن پہلے ہی ہوتے تھے ککڑی گاؤں کا میں نے منظر دیکھا گیا میلے سنت اشراق چاش کے بعد واپس آتے تھے ککڑی گاؤں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اور اب بھی یہاں ہوتا ہے ہم لوگ عموماََ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں اس وقت بڑا خوبصورت کلام ہے صحابہ رحمت باری ہے باروی صاحب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی یہ ٹھنڈے جلے جو تص سے وہ ناری ہے باروی تاریخ تو یہ بڑا لطف آتا ہے اس کلام کے سننے کا اس ٹائم پر ہمارا دوبارہ بھی پڑھا جاتا ہے وہ پور نور ہے زمانہ صبح شب ولادت اور پھیلا گیا اجالا صبح شب ولادت میں اپنا آپ کو عرض کروں یہ ولّہ عالم مطلب ہر آدمی کی ایک اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے جو نورانی صبح بارہ ربی الاول کو میں پاتا ہوں ذاتی طور پر عرض ہے یہ بس اس دن کی خاص ہے واقعی ایک بہت نورانی صبح ہوتی ہے بارہ ربی الاول کی بہت نورانی صبح ہوتی ہے عجیب ہی نور اور مطلب نور نور ہوتا ہے اور بڑا مطلب پرکیس صبح ہوتی ہے یہ آپ کی اپنے بارہ ربیع الاول کی کبھی آپ یہ جو میں نے کیا نا آپ نوٹ کیجیے گا آپ کا اگر صبح ہوتی ہے اور آپ چاش کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور صبح کا وقت جب آپ دیکھتے ہیں تو کبھی بارہ ربیع الاول کی صبح کو اس نظر سے بھی دیکھے گا جو میں نے کیا. کیا اس کی بار? نورانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے مزا یہ ہوتا ہے کیف کیف و مستی ہوتی ہے یہ اشراق چاچ سے پہلے کا وقت ہے جو میں آپ کو ارض کر رہا ہوں پھر ہم اشراق چاش کی نماز پڑھتے ہیں تو امیر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ککری گراؤنڈ سے پھر ہم نکلتے تھے اشراق چاش وغیرہ ادا کر کے وہ حفاظتی عمر کے اتنے معاملہ تو تھے نہیں تو میں غریب نگران بھی, وہ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم رک جاتے تھے ہمارے علاقے چلے جاتے تھے ہم رک جاتے تھے وہ تو نیچے گراؤنڈ میں ہوتے تھے میدان میں امیر منچ پر ہوتے تھے تو وہ ایک یاد ہے پھر آہستہ آہستہ یہ تھوڑے وہ قریب لیا انہوں نے اپنے کرم سے تو پھر جب ہم واپس آتے تھے نا جی امین امیر سنت کے گھر میں داخل ہوئے اب گھر میں جب داخل ہوئے نا تو گھر میں داخل ہوتے کلام پر راستے پر کلام چلتا تھا پھر امیر سنت اپنے گھر کے درو دیوار ذرے ذرے کو یوں کہیں حتیٰ کہ ہیں حتہ کے چھت پر کونے کونے کو سرکار کا میلا سنایا کرتے تھے یہ مطلب یہ سبزی کا یہ معمول تھا کہ ان کو بھی آکا کی جشن تو خوشی میں شامل رکھو تو یہ جو اس میں نے سوال کیا نا کہ آکا بارہویں میل سنو آپ بارویں کیسے مناتے ہیں بارویں کیا کرتے ہیں اب یہ وہ خاص باتیں ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں ماشاءاللہ. اور بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک ان کی من منفرید قسم آج جو آدھائے کے آدھائے میں لکھا, لکھا. کہ وہ نئے لباس ہر چیز نئی ہونی چاہیے گھر نیا کہاں سے لائیں کہ کہ وہ لگا یہ بھی چینج ہو سکتا ہے جو ممکنات میں سے کیفیت کیسی تھی آپ مدری چینل پر ایک چیز دیکھیے گا بارا ربی اول کو یہ جب صبح شادی کا وقت ہوتا ہے نا اور جب ہم آ رہے ہوتے اوپر اس وقت ہم میرے سنت تیار ہو رہے ہوتے ہیں جبا پہن رہے ہوتے ہیں کوٹ اور کپڑے امام اس وقت آپ سے رکا نہیں جا رہا ہوتا آپ وہ جو جو بالکل ایک جومنا اور ایک بڑی بڑی مست کیف و مستی کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ وہ پھولے نہیں سماتے ہیں تار آج تو دنیا میں آج آ کا یا تار آ گئے اے میرے مدنی چلنے کے ناظرین کیا بس برسوں سے مطلب ہم بھی اس گھرانے کے فرد ہیں جن میں ہر سال بارہویں منائی جاتی تھی میں نے جس گھر میں ہوش سنبھالا ہے بارہویں ہمارے ہر سال منائی جاتی ہے مطلب ہمارے گھر میں بارہویں گیارہویں خواجہ کی چھٹی یہ مطلب ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا محرم, محرم الحرام کے یہ آشورے وغیرہ کے جو سارے معاملات تھے مگر واللہ جو انداز اس ولی کامل نے دیا ہے نا آکا کے جشن ولاجت خوشیہ منانے کا میں کہتا ہوں معراج منانے کا شب برات منانے کا اور اس طرح کے اچھا مائیں رمضان گزارنے کا جو انداز اس ولیے کامل نے دیا اس مرد کلندر نے دیا ہے نا میں میرے اگر دل سے پوچھو تو یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے سبحان کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے واضح کی ہے بہت سارے مبارک ایام اور گھریوں کی روح اس ہستی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس اہم ترین اور مبارک معاملات کا, کا مطلب ظاہر ہونا جس کے ذریعے ہم پر ظاہر کیا اور جس کا انتخاب کیا کہ وہ کی سنتوں کو اور یہ آکام کو اور اس کی روح کو اور اس کی تمام ان کیفیات کو ہمارے سامنے رکھے یقیناً وہ ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے شاءاللہ اور وہ میرے پیر کی ذات ما ہے ماشاء ما اللہ اللہ دعلاً دعلاً سوال دعلاً دعلاً سے گئے اللہ تعالیٰ برکت آ رہی ہے بالکل لے لیتے جی ہیں مدنی مذاکری کی مدنی مہک میں عمران بھائی ارض ہے کہ ماشاءاللہ اللہ جیسا کہ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایجاد اقدس کا جو ذکر خیر کیا گیا سن کر دل باغ مدینہ ہو ہمارے اسلاف اتنے پیارے نی نفیس نے ان کی قربانیاں لیکن عمران بھائی اس کے الٹ جو ہے معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ بہت کم یعنی کہ یہ چانسز ہیں کہ گھر میں کسی کی تربیت اسلاف کے بارے میں بتا کر کی جائے بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ نہیں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا کام نہیں کرو گے تو یہ رہ جائے گا گے پڑھائی نہیں کرو گے تو وہ بےچارہ جو آنا چاہتا ہے ماحول میں مدنی ماحول میں وہ اسی کشم و میں رہ کر پھر مدنی ماحول سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملہ میں چلا جاتا ہے تو آج مدنی مذاکرے کی مدنی میں یہ عرض ہے کیا پیغام ہے ہمارے اسلاف کا اس امت کی اصلاح کے لیے اس پر میں کچھ مدنی پھول چاہوں گا دعاؤں کی درخواست ہے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ مرشد کریم کو سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیشہ وابستہ رکھے ایمان کی دولت طاع فرمائے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً امیل سنت کا یہ کرم ہے کہ آپ نے بڑے بزرگوں کی ایام اور ان کی ان چیزوں کو ظاہر کیا آج ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کو یقین ہی آ رہا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے؟ مطلب آج امام حسن کا تذکرہ اتنا ہو رہا ہے حالانکہ ایک ہمارے مطلب پر پرانے اسلامی بھائی ہیں لیکن وہ توجہ نہیں ہوگی تو مطلب یہ نہیں پتہ ہوتا کیا پانچ ربیع الاول کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مبارک ہے تو یہ بھی ایک پتہ چلا پندرہ شاہان پندرہ رمضان مبارک ہو آپ کی Uh, ولادت مبارک ہوئی یہ بھی الحمدللہ للہ پتا چلا تو یہ ہے آپ کی بات بھی میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے لیکن آ, شہزاد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ایک بات کہی ہے اندھیرے کو مت کوسو چراغ درست کر لو ہم اندھیرے کو کب تک کوستے رہیں گے اندھیرا ہے اندھیرا اندھیرا ہم اجالا کریں تو اجالا ہو جائے گا اور یہ اجالا نیکی کی دعوت سے ہوگا یہ اجالا مدنی کافلوں سے ہوگا یہ اجالا گھر گھر انشاءاللہ مدنی چینل شروع کروانے سے ہوگا یہ اجالا گھر میں در سے پھیلانے سننے شروع کروانے سے ہوگا اندھیرے تو ہیں ہی اندھیرے کو ہی ہم کہتے ہیں اندھیرا بہت اندھیرا بہت ہے تو اندھیرا تھوڑی نا ختم ہو جائے گا اندھیرا ختم ہوگا اجالا کرنے سے لائٹ جلانے سے تو ہم نیکی کی دعوت کی روشنی معاشرے میں لے کے جائیں ان اللہ یہ جہالت کے اور برائیوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ علمجی کال دیں مدنی مذاکرے کی کیا بات ہے الحمد للہ آج کے مدن مذاکرے میں دو پیاری نصیحتیں مجھے سیکھنے کو ملی ایک تو یہ کہ امیر برقاطم برکاتم علیہ کس طریقے سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں اور مسلمان کے دل کو خوش کر دیتے باپو کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا نگرا نشور پھر بھی میرے مرشد کامل نے ولی کامل نے معافی مانگ کر ہمیں بھی یہ ذہن دے دیا اور یہ ترغیب دلا دی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مسلمان سے معافی مانگ لینا چاہیے الحمد اللہ میرے شخ کو سلامت رکھے دوسری بڑی پیاری وضاحت امیر سنت دامود برقاتم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں اس واقعے کی فرما دی یہ واقعہ بڑا من گھڑت لوگوں کے اندر مشہور ہے اور آج یہ ہمیں سیکھنے کو مل گیا سنت کے ساتھ کی یہ واقعہ نہیں ہے الحمدللہ اور دوسری بات یہ کہ مدنی چینل کا یہ مدنی مذاکرہ جو ہے ہمارا الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں جو بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے الحمد اس علم دین کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہم کسی عالم دین کے سامنے ہم نے بھی اسے بیان کرتے ہیں واقعے کو یا مسائل کو الحمد وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں اللہ میرے مشکل کو سلامت رکھے فیضان اچھا یہ ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ اچھے پہلو ان کے ذہن نشین ہو گئے اور اس کا ہم توجہ کے ساتھ دیکھتے سنتے ہیں مگر یہ بتانا بول گے وہ کون سا واقعہ تھا جس کی تردید ہو گئی ایک واقعہ تھا وہ واقعہ جا تو ویسے کہ نہیں ربدی اللہ سے مشہور تھا دانت توڑنے کے حوالے سے کیلے کا جو ہمارا چلا تھا تو اس کے امیر سنت کی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے اور کیلا تو بہت پہلے سے یہ پھل اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا جی جی امیر پیر, پیر شریف کے روزے کے حوالے سے جو امیر سنت نے اس کی اپنے معمولات نے بیان بھی کیا کہ اسلام میں بھی اکثر پیر کو روزہ رکھتے ہیں پیر شریف کو تو اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ دیکھا جائے تو بہت اچھا رجحان ہے دعوت اسلامی داوت میں تو بہت رجحان بالکل بلکل. تو یہ بارہویں کا روزہ بھی اور پھر پیر شریف کو ہر ہفتے روزہ رکھنے کا بھی بڑا معمول ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عشق رسول بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ پیر شریف کو روزہ کیوں رکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے ہمارے مدنی انعام میں شامل ہے دعوت اسلامی والے والوں کی ایک تعداد پیر شریف کا روزہ رکھتی ہے اب بھی رکھنے کی نیت کر لیجیے بارہویں کو تو رکھیں گے رکھیں گے انشاءاللہ شاء کو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ کال دیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ان شاء اللہ دس گیارہ بارہ کوفلے میں جاؤں گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اسلام بھائی بھی نیتیں کرے دس گیارہ بارہ ربیع الاول کو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر کے محرم کو دس گیارہ بارہ کو مدنی کافلوں میں سفر کی نیتیں کروائیں ماشاءاللہ جی ہاں امین اور کیا آپ نے آج کے مدنی مذاکرے کے بلیک فرائیڈے کا ٹاپک آپ نے ڈسکس تو کیا اور ماشاءاللہ اس میں کچھ اچھے مدنی پھول بھی ملے لیکن یہ ظاہر اتنا ہمارے ہاں معروف نہیں تھا یہ سلسلہ اور ابھی جو یہ چینل سلسلہ چل رہا میڈیا کا مجھے اس میں کردار لگ جی ہے جی آ, میں نے کوئی سے میڈیا سے ایسی چیز آ, مجھے تو موبائل پر بھی نہیں آئی لیکن ایسا موبائل پر آیا ہے کہ میڈیا نے اس کو بہت مشہور کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی اپنی اس طرف شاید توجہ نہ ہو یا ہو تو اب سارے میڈیا پر اگر میڈیا ہی سارا اسلام کا اور اس دین کے احکامات کا وہ لباس اوڑھ لے تو تو پھر کتنے دکھ ہمارے ختم ہو جائیں تو میڈیا کی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے اب دیکھیں میڈیا اس میں کیا کردادہ کرتا ہمارا مدنی چینل بھی میڈیا ہی ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ ہر طرف سے اس کا اس کو مطلب وہ ہو جائے نا کہ یہ برائٹ فرائیڈے اور بلسڈ فرائیڈے مبارک فرائیڈے اور جمعہ کا فیضان تو یوں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں چل پڑیں ایسا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم ملکوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کی دکانیں تو بہت ہیں نا یعنی جی اگر ہم یو کے بھی جاتے ہیں دنیا کے اتنے ملکوں میں اگر آپ جائیں تو جائیں مسلمانوں کی دکانیں اب مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کے اندر جو سیزن ہے اب سیزن آیا اب ان غیر مسلموں نے فار ایگزامپل بورڈ لگا دی ہے اور بسکٹ دیکھا دے کی کی کیا پتہ مسلمان بھی بورڈ لگا دیتے ہوں اور کیا بتا وہاں سے پھر یہاں آتی ہے کہ ہم تو بلیک فرائیڈے کا ہماری سیل بہت اچھی ہوتی ہے اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فرائیڈے کو انہوں نے بلیک کر دیا وہ وہاں کے دیکھا دیکھی کر دیا کتنا مزہ ہے کہ اس پوری مارکیٹ کے اندر کیا بات ہے مسلمان بورڈ لگائیں بلیک فرائیڈے کا بورڈ نہ لگائیں برائٹ فرائیڈے کا بورڈ لگائیں بلچ فرائیڈے کا بورڈ لگائیں اور وہ شاید نور کو نے الومنیٹ ٹائپ کی کوئی چیز کہتے نا روشنی نور تو اس طرح کی کوئی لگائیں اور تو مدینہ مدینہ ہو جائے بلکہ ہمارا تو رسالہ ہے جمعہ کا یہ انگلش میں وہ ہے فیضان جمعہ کا بلسٹ آف جمعہ اس طرح کو نام تو ہے بلسنگ آف جمعہ تو یہ ہے تو یہ مطلب اس طرح ہونا تو یہ کیا میرے جو لگتا ہے وہاں سے یہاں آیا ہوگا ادھر والا پیسہ کمانا ہے اب حرام حلال کی تمیز نہ رہی لوگوں میں تو یہ تمیز پیدا کرنا کہ یہ بلیک نے نہ بلیک تو یہ تو الحمدللہ للہ عاشقہ نے رسول میدان عمل میں لیکن اس میں بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیل لگائی جاتی ہو اور کوئی سازش کے تحت ہی لگائے کہ مسلمانوں میں اس طرح کرو بلیک کے نام پر تو جانا بھی نہیں چاہیے یہ یہ یہ مطلب کہ, کہ مطلب یہ مطلب بلیک فرائیڈے کے نام پر سستی چیز کا خریدے بھائی تو یہی میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح سے کوئی رکے نا اور اپنے تاثرات بھی دے مسلمان اپنی دکانوں سے ہٹا دے یہ چیزیں اور اللہ اور جلدی دکھائے کہ مطلب یہ سمجھ آ جائے اب دیکھیں نا اجمین کے ہمارا یہ مدنی چینل ہے چونکہ مذہبی چینل ہے اب اس پہ اللہ کا شکر ہے نہ گانے نہ باجے نہ فلمیں نہ اس طرح کی کوئی مطلب نہ فواشی نہ بے حیائی نہ گناہوں بری گفتگو نہ گناوں بھرا کوئی سلسلہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں تو اب ایک طبقہ جو مدنی چینل نہیں دیکھتا ہوگا اب لیکن جو دیکھ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ جائیں اور جا کے بتائیں مارکیٹوں میں تو آپ ہی ہیں بھئی اب کیا کر رہے ہیں نہ کر... اچھا کل جمعہ ہے جمعہ میں بیان ہے جمعہ میں کسی کو یہ بات سمجھائیں کہ نہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرق پڑے گا آج کل ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق پڑے اگلے سال کریں گے شاید زیادہ فرق پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا ہونا چاہیے یہ تو اب شروع کریں الحمد للہ ہم یو کے میں تھے تو یو کے میں ہم نے مدری مشورے کی حاجی امیر کہ یہاں پر یو کے میں چونکہ ہر چیز پرمیشن سے ہوتی ہے اجازت دینی ہوتی ہے تو ہمارے اسلامی بازی سے ہم نے مشورہ کیا کہ اجازتیں لے اور یو کے میں مختلف چوک یعنی راؤنڈ اباؤٹ اور امپورٹنٹ اور مطلب ایک نمایاں علاقوں میں بینر لگائیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاد مبارک عید میلاد النبی کے بینر لگائے جھنڈے لگائیں لائٹے لگائیں کونسل وہاں ہوتی ہے کونسل سے ایجاد لینی ہوتی ہے تو بسیز ہیں وہاں پر ایک, وہاں ایک ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب تشہیر کا ایک بڑا ذریعہ لوگ توجہ جاتی ہے وہ کرائے کے لیے وہ چیزیں ملتی ہے وہاں اس کے پر بینر لگائیں آپ تاکہ ان ممالک کے اندر یہ پتا چلے کہ یہ کچھ مسلمان کو منا رہے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں چڑھا گا ہو ہر مسلمان کے گھر میں مدنی پرچم لگا ہوا ہو اور سڑکوں پر اس طرح کے مطلب کہ وہ بینر وغیرہ لگے پولوں پر تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو ان کو جواب دیا جائے گا نا کہ مسلمان اپنے نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں محبت مسلمان محبت اپنے محبت نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہیں تو اس سے اس سے فرق پڑے گا پھر آپ پرچیسنگ کریں گے نا جنڈے خریدیں گے بیچ خریدیں گے نالے نپاک خریدیں گے کارڈ خریدیں گے اس طرح نئی سجانے کے لیے چراغا اور لائٹیں جنڈے خریدیں گے سٹور والے رکھیں گے اب ان پر جو جائے گا خریدنے کے لیے وہ دیکھے گا یہ کیا چیز ہے تو ان کو پتا چلے گا یہ مسلمان اپنے نبی کا جشن ولادت بنا رہے تو یوں یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں مسلمان کمیونٹی اس کے ہاتھ میں کہ یہ جس کو جتنا زیادہ اس کو لے گی ہم پرمیشن پر ہم الاؤ پر کام کرتے ہیں ہم قانونی طریقہ کار پر کام کرتے ہیں اس انشاءاللہ ان شاء کا فرق ہوگا تو اگر اس وقت دنیا کے جس ملک میں بھی آپ دیکھو سن رہے ہیں اب باقاعدہ اجازت کے ساتھ اس طرح کا کام کریں انشاءاللہ شاء فائدہ تعالیٰ فائدہ تو میں یہ ارج کر رہا تھا اس سال ہمیں اتنی زیادہ پرمیشن نہیں ملی سلام. مجھے میسج مل گئے تھے کارکردگی آ گئی تھی اتنی زیادہ پرمیشن نہیں ملی لیکن امید کیا ہو گئی ہے کہ اگلے سال اسے زیادہ ملے گا ان نہیں یہ آپ نے جو سمجھانے والی بات کی تو مجھے آپ ہی کے سفر کی مدنی باہر یاد آئی کہ غالباً کسی ہوٹل میں آپ کا بیان تھا یا کوئی ہوٹل والا روم روم میں ہوا تھا اور وہ مطلب کہ وہ شراب بیچتا تھا جی جی بیان کے بعد جو سنفر کوشش کی تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد شراب بیچوں گا اور ایک اچھا عرصے, عرصے کے بعد بلکہ اب دوبارہ میں گیا واقعہ میں نے بیان کیا تقریباً اس کو دو سال سے اوپر ہو گئے دو یا تین سال اس وقت ہم ہوٹل میں تھے ایک میں آج الحمدللہ جی امین اس روم میں جہاں ہمارے پاس بیان کے لیے اجتماع کے لیے جگہ نہیں تھی وہ ریسٹورینٹ میں بیان کیا اب دو مدینہ مرحبا جگہیں لے لی ہیں اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے اس طرح بھائیوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اٹلی میں روم سے الحمدللہ پوری بس بھر کر آئی تھی تو الحمد اللہ اجتماع کے سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آیا نا انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تک وہ ختم کر دیا سارا الحمد تو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اچھا وزرک منی سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا دیتے قول لے لیں میرا نام محمد محبت بھائی اتاری کو اسلام پیش کرنا گرتا تو یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی اگر مطلب کہ اگر بیت لینا چاہوں تو کس طریقے سے بیٹھ لے سکتا ہوں امیر اشور سے بیت لینا چاہتے ہیں آب آپ ابھی کال کر دیں انشاءاللہ شاء اللہ وہ مرید بنا دیں گے مرید بننا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ میسج کر دیں کہ میں میرا نام یہ اور میں امیر علیہ سنت سے مرید ہونا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ بیت ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے ابھی ابھی میسج کر دیں پیغام بھیج دیں اپنے نام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور روز مدنی مذاکرے میں بھی بیتھ کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاء اللہ جی آپ نے اور کیا نوٹ کیا آج اصل میں میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ مدنی مذاکروں میں ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کا جو بڑا اچھا انداز اور بھی ہے کہ غریبوں کے فائدے کے لیے بڑا لیا کیا بات ہے ہم نے بھی دو کیلے کھا لیا ہم نے بھی دو کیلے کھا لیے آ گئے دو کیلے اب کچھ کیلے ہمارے پاس بھی تو ہم نے کیلوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا کیلے بھی کھا گئے تو کیلے کھانے کا مشورہ دیا امیر السنت نے توانائی اور ایک فوڈ ہے پھل ہے فروٹ ہے امیل سنت نے اس کی ترغیب دلائی ہے بچوں کو بھی کھلانے کا ہے اس کے کافی فوائد ہیں کیلے کے اللہ تعالی اس کو بھی مطلب قدرتی چیز ہے اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اور ملتا ہے سستا ملتا ہے ہمارے ہاں تو دوسرے ملکوں میں بھی ہم گئے ہیں ہم نے وہاں بھی کیلے کھائے اور چار قسم کے کیلے چاروں الگ ٹیسٹ کے اللہ کی شان ہے چار کیلے چاروں ٹیسٹ کے چاروں کی شکلیں تھوڑی سی چینج تھوڑی سی شکلیں چینج دی، تھوڑا قد بد بھی تھوڑا فرق تھا کوئی چھوٹے قد کیا تھے کوئی بڑے قد کیا تھے کوئی مطلب دبلے پتلے یہ جو لینگویج ہے کہ قد کیا ابھی میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا وہ ناراض نہیں ہو جائے تو اب یہ یہ بھی لوگ نہیں سمجھتے یہ کیوں باپا کی بولی بول باپا کی بولی بول اپنا تو اچھا لگتا ہے ان کی اچھی اچھا لگتی ہے جو اچھا لگے نا اس کا سب اچھا لگتا ہے اپنے بات جانے آپ کو جس سے محبت ہوگی نا جی امین آپ کو اس کا بولنا بھی اچھا لگے گا امیر سب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہونا اس کے پسینے سے بھی خوش ہو آتی ہے اور جس سے نفرت ہو جائے نا اس کی متر میں بھی بو آتی ہے کمال ہے کمال اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے کینا اور مم سے مم نفس آمین آمین دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں دینتیہ ملتان شریف سے عہد کر رہا حضور الحمدللہ ہم بھی بارہ ربی الن شریف مناتے ہیں اور ماشاء دعوت اسلام میں کا ایک خاصہ ہے جب سے ہم ماحول سے وابستہ ہوں الحمد للہ ہمیں سب سے زیادہ مزہ آپ یہ سمجھیں سب سے زیادہ لطف سب سے زیادہ جو پرکاف دن ہوتا ہے وہ بارہ ربیع رول کا لگتا ہے عید بقر عید تو بس ایسے گزر جاتی ہیں بلکہ پورا سال عید عید کے علاوہ اید بکر بقرعید کی جیسے لوگ انتظار کرتے ہیں تو ہمیں بارہ ربی نور شریف کا انتظار ہوتا ہے کہ رب بارہ ربی نور شریف آئے گا تو ہمارے گھر محفلیں ہوں گے ہمارا گھر سجے گا اور ہم نہ بڑے جذبے سے بڑے ذوق شوق سے یہ دن مناتے ہیں اور یہ پیر صاحب کا گیا اللہ پاک میں پیر صاحب کو سلامت رکھے اور ہمیں حضور کا سچا پکا شک بنائے اور آپ ارشاد فرمائیں کے 12 ربیع والے دن خصوصاً بھائی کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اس دن کو کیسے منانا چاہیے جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکم السلام و اللہ و یقینا یہ عیدوں کی عید ہے اگر یہ عید نہ ہوتی یعنی عید میلاد النبی کوئی عید نہ ہوتی وہ جو دو عید ہے وہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا احسان کیا ہے کہ اللہ کریم نے ماہر رمضان کے جاتے ہی عید الفطر عطا کیا اور عید الاضحیٰ قربانی بقر جو کہتے ہیں یہ ہے یہ بھی دونوں بڑی نعمت ہیں ہمیں اللہ تعالی کا اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے لیکن یہ کہ عید میلاد النبی عیدوں کی بھی عید ہے اور اس کی خوشی اور اس کا انتظار تو بس کیا بات ہے مدینے کی دیکھیے بارہ رب الاول تمام نمازیں باجماعت ادا ہونی چاہیے دور شریف پڑھنا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کریں کہ با وضو رہیں آ, ہو سکے تو نئے کپڑے پہنے ونہ دھلے ہوئے صاف ستھرے سفید لباس کا اہتمام کریں اور والدین کو خوش کریں والدین سے معافی مانگیں کو راضی کریں حقوق کوئی بات بجا لائیں ان کے پورے کریں اور روزہ رکھیں اللہ تعالی کی رحمت سے اس طرح رات بھر اجتماعی میلاد میں شرکت کریں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا جو موقع وقت ہوتا ہے صبح صادق اس وقت ہو سکے تو بلکہ کرنا ہی چاہیے اللہ توفیق دے تو مدینہ شریف کی طرف رک کر کے درود پاک کے نظرانے پیش کریں کھڑے ہو جائیں صلیۃ و سلام پڑھیں اس گھری اور اللہ توفیق دے تو خاص اشراق و چاشت کی نماز بھی پڑھیں عبادت کریں پرانے کریم کی تلاوت بھی کریں اور اللہ توفیق دے تو سر پر امام شریف بھی سجائے کے جشن ولادت منا رہے ہیں وہ زلفوں والے تھے وہ پوری ایک داڑھی یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے داڑی شریف ابھی سے رکھنے کی نیت کر لیجئے اور ایک مٹھی سے گھٹائی یا منڈائی اس کی توبہ بھی کر لیجئے سر پر امامہ شریف کا تاج ہو زلفوں کی بھی نیت کر لیجئے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ زلفوں والے تھے پیاری پیاری زلفیں تھی بیچ کی مانگ میرے آکار نکالا کرتے تھے سر میں تیل مبارک لگایا کرتے تھے تیل مبارک پر سرمند شریف رومال کپڑا باندھا کرتے تھے پھر ٹوپی ٹوپی کے بڑے امامہ شریف پہنا کرتے تھے اور یہ بڑا خوبصورت انداز تھا میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح پھر ہاتھ میں مدنی پرچم لیے اور لب پر ناطے رسول کرم ہاتھوں میں پرچم دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے جلوس میلاد میں ذوق و شوق کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ شرکت کریں نمازوں نماز با جماعت کا اہتمام کریں گا جلوس میلاد میں بھی کوئی نماز یا اس کی جماعت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے تو یوں اس طرح عبادت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اچھے انداز سے میٹھی انداز سے مسلمانوں کو نہ عذیت ہو نہ تکلیف ہو تو اس انداز پر حتال کان کوشش کر کے ہمیں بارہ ربی آئل اول بنانی چاہیے کال چلائی کر رہا ہوں حیدرآباد سے میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل جو لائٹ لگاتے ہیں ایک دوسرے کی ضد پہ لگاتے ہیں یہ لگانا کیسا اور کئی اور سے تار مطلب لگا لیتے ہیں کئی کنڈا لگا لیتے ہیں تو اس طرح کرنا کیسا ایک دوسرے کی اس پہ لگاتے ہیں اس کا تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگلا اس کو چرانے کے لیے یا م... اگر نیکیوں میں م... نیکیوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہارا جائے گا اس کو سجائے میں سچا اچھا سجاؤں گا اور یہاں پر نہ اس کی تحقیر مراد ہے نہ تقبر مراد ہے نہ اس کو کوئی نیچا دکھانا مراد ہے بس یہ کہ سبقت لے جانا ہے اچھے کام میں تو اس میں کیا ہارا جائے تو ہمیں کسی کے دل پر حکم لگانے کی کیا ضرورت ہے اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو ثواب ملے گا اگر اللہ نہ کرے ریا کی نیت ہوگی تو گناہ ملے گا یہ بہت سمپل ہے ہمیں اس سے زن قائم رکھنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ دوسرا کہ جو چوری کی لائٹ سے کنڈا وغیرہ لیتے ہیں چوری کی لائٹ لیتے ہیں یہ ناجائز ہے اس سے گناگار ہوں گے تو اس سے چراغا نہ کریں بلکہ جو بجلی سپلائی کرنے کے ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو پراپر میٹر وہ جو پیمنٹ ہے واچر لیں اور لائٹ لگائیں تاکہ جو کام ہو ہم لیگل کریں جائز طریقے سے کریں ہم آکا صلی اللہ تعالیٰ مجشن منا رہے ہیں ان کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو کس کے احکام پر عمل کریں گے انہی کے احکام پر عمل کرنا ہے کال چلائیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسلام لاہور دو سے بات کر رہا ہوں آج عمران عدالیہ صاحب آپ کا پروگرام مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے میں آپ کا پیارے بابا جان کی بہت مشہور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ مدنی چینل دیا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی بہت مہربانی میں اپنے بچوں کو مدنی ماحول میں لا میرے لیے خصوصی اور خصوصی دعا فرمای السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حوصلہ ازائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو آپ کی اولاد کو ہم سب کو ہماری اولادوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم رہیں اور اس سی میں ہی رہیں اور استقامت بھی ملے ایمان بھی سلامت رہے اور بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کے مدنی مہک سلسلہ لے کر حاضری دینے کی نیت ہے سلو الا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد